انبیاء علیہم السلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا اور تسلی دی گئی ہر مبلک کو ہر اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے کو کہ انبیاء علیہم السلاۃ والسلام جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے ہر آنے والی مشکلات پر صبر کیا اور صبر ہی پر وہ کاربن رہے اور ہمیشہ وہ صبر کا درس دیتے رہے وذکر ابدنا ایوب اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو علیہ السلام جب آپ شدید بیمار ہو گئے آپ کے گھر بار ٹوٹ گئے اولاد وہ انتقال کر گئی کھیتیاں جل گئیں مویشی مختلف بیماریوں میں ہلاک ہو گئے اور بیماری کا یہ عالم تھا کہ پورا جسم وہ علیل ہو گیا شدید بیمار ہوئے اس موقع پر آپ نے رب العالمین کا ذکر کیا اور شکر بجا لاتے رہے صبر کرتے رہے ہاں مومن کا ہتھیار وہ دعا ہے انبیاء علی و وسلام کی تعلیم یہ ہے صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ سے دعا مانگی جائے تو اس میں کوئی خرج نہیں ہے تو ایک موقع پر آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی نادا بہو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد کیا دعا کرتے ہوئے پکارا اور عرض کی انی مصنیت شیتانوسا بن بے شک اے دیگار شیطان نے مجھے تکلیف اور نقصان پہنچایا تو اس شیطانی عمل سے مجھے نجات عطا فرما یعنی بیماریوں کی نسبت شیطان کی طرف کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس لیے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالی نے شیطان کو اختیار دیا کہ تجھے جتنا آزمانا ہے میرے بندے ایوب کو آزما یہ جس طرح نعمتوں کے عالم میں شکر کرتے ہیں تو مصیبت اور پریشانیوں کے عالم میں بھی وہ صبر کریں گے تو شیطان نے ایک دن آپ کے گھر میں آگ لگا دی جس سے گھر جو ہے جل گیا پھر جو گھر کے افراد بچ گئے تھے وہ ایک دن دوسرے گھر میں سو رہے تھے تو آپ کے مکان کی چھت گرا دی گئی آپ کے مویشیوں کو ہلاک کر دیا گیا اس طرح شیطان نے آپ کے لیے مشکلات پیدا کی اور آپ کو جب بھی کوئی خبر ملتی کہ فلاں نقصان ہو گیا تو آپ کہتے میرا کیا تھا رب العالمین عطا کیا اس کا مال ہے جب تک میرے پاس رہا ہم تو اس کے شکر کا حق بھی ادا نہ کر سکے اور خود بھی رج اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں جیسے ہی آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ برآمد ہوا خاضا مغ تسلم بار دوں یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے ہے آپ نے اسے غسل کیا تو ظاہری طور پر جسم پر جو زخم وغیرہ تھے اور جو تکالیف تھی وہ دور ہو گئیں آپ نے اس کا پانی پیا تو جسمانی طور پر اندرونی طور پر جو بیماریاں تھیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ بیماریاں دور فرما دیں بنا لہو اخ لہ اور ہم نے آپ کو آپ کے گھر والے واپس عطا کیے آپ کی اولاد زندہ ہو گئی آپ کے مکانات دوبارہ بن گئے آپ کے مویشی دوبارہ زندہ ہو گئے وہ مس لہم اور ان کے ساتھ اور انہی جیسے اور عطا فرمائے رش متم یہ ہماری طرف سے رحمت ہے ذک اب اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے اس واقعے میں درس ہے انسان ہر حال میں اللہ کا شکر کر مشکلات پریشانیاں خوشی غم و تلکل ایامن ادا ولوہ ایام تو بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشی کے ایام ہیں تو کبھی غم کے ایام ہے کبھی خوشحالی کے ایام ہیں تو کبھی ہاتھ تنگ ہے اقل مند اور دانا سمجھدار وہ شخص ہوتا ہے کہ ہر حالت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتا وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا بلکہ وہ تو جب تنگ دستی کا عالم ہوتا ہے پریشانی کا عالم ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے پروردگار جب تک تو نے فضل و احسان کیا اور مال کی کسرت تھی نعمتوں کے انبار تھے اس وقت بھی ہم تیرا شکر مکمل طور پر ادا نہ کر سکے تو تیرا کرم ہے کہ تو نے وہ نعمتیں جب تک عطا فرمائیں تیرا کرم ہے اب وہ نعمتیں چلی گئیں تو ہم تیری بارگاہ میں ناشکری نہیں کرتے ہم صبر کرتے ہیں دو چیزیں انسان کو مل جائیں تو کامیابی ہو جاتی ہے ایک ہے صبر کی دولت اور دوسری ہے شکر کی دولت اچھے حالات ہوں شکر کرے تو غرور و تکبر سے اور گناہوں سے بچے گا اور برے حالات ہوں پریشانی ہو تو صبر کرے گا تو اس کا حوصلہ بلند رہے گا اور اس کے حوصلے پس نہیں ہوں گے خود بھی یدیکا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو کو لے لے فطرب بھی ہی پھر اس جھاڑو سے مار والا نس اور اپنی قسم نہ توڑ حضرت ایوب علیہ السلام نے زوجہ سے یہ کہا کہ میں تجھے سو دفاع زرب لگاؤں گا سو کوڑے ماروں گا کسی موقع پر کوئی ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہہ تو دیا لیکن پھر آپ کے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ میں نے قسم تو کھا لی لیکن میں اپنی زوجہ کو ایسا تو کر ہی نہیں سکتا اور قسم نہ ٹوٹے اب اس کا کیا ہیلا اور کیا تدبیر اختیار کی جائے تو اللہ تبارک نے آپ سے فرمایا کہ آپ ایسے جھاڑو لیں جس میں سو تن کے ہوں اور آہستہ سے وہ اپنی زوجہ پر آپ لگا دیں اس طرح آپ کی کسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی زوجہ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی بے شک ہم نے آپ کو صابر پایا نیامل ابدو بہت ہی اچھے اللہ کے بندے ہیں ان نہ بے شک وہ بہت اللہ کی بارگاہ میں گریا ازاری کرنے والے ہیں رجوع لانے والے ہیں حضرت ایوب علیہ کی سلاۃ والسلام کا واقعہ سرے انبیاء کے چھٹے رکو میں بھی موجود ہے وہاں پر آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ عوام میں انبیاء کے بارے میں بہت ساری من گھڑت باتیں اور جھوٹے قصے مشہور کر دیے گئے یہودیوں اور عیسائیوں کو نعوذ باللہ میں ڈالے نہ جانے کس کی وسازش کا شکار ہوئے کہ انہوں نے بائبل کے اندر اپنی طوریت اور انجیل کے اندر ایسی تبدیلیاں کی جس سے انہوں نے انبیاء علیہم السلاط والسلام کے واقعات کو ناول بنانے کی کوشش کی تو جب اسے کہانی کی شکل دینے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ملائیں اور ملانے کی وجہ سے بعض چیزیں انہوں نے ایسی ملا دیں جس سے انبیاء علیہم الصلاۃ کی توہین اور بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے مسلمانوں میں بھی ایسی کتابیں عام کی گئیں ان میں سے ایک بڑی مشہور بات ہے کہ عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ سلاط وسلام کو ایسی بیماری ہوئی کہ ناودہ ذالک باس کہتے ہیں کہ ان کو کیڑے پڑ گئے اللہ کے نبی کا جسم کیڑے پڑنے سے پاک ہے نبی کا مقصد دین کی تبلیغ کرنا ہے نبی ایسی بیماری سے پاک رہتے ہیں جس سے لوگ گھن کریں پھر وہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتیں سناتے ہیں کہ کیڑا جو ہے زمین پر گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر اپنے زخم پر رکھتے اور کہتے کہ تیری تو یہ غذا ہے تو وہاں کہاں جاتا ہے اس طرح کی تمام روایتوں کو محققین نے رد کیا اور فرمائی یہ روایتیں سب من گھڑت اور جھوٹی ہیں اللہ تبارک کا تعالی ہمارے دلوں میں انبیاء کی محبت الفتہ فرما ہے حضرت لط علیہ سلاۃ وسلام کے متعلق میں بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا اور علماء کو اس چیز کی اجازت ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر ان کے خلاف دلائل جمع کیے جائے تو بائبل جو 1931 کی چھپی ہوئی ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں حضرت لوت علیہ سلاط وسلام کے بارے میں ایسی گندی باتیں لکھی ہیں علمان والحفیظ کے وہ میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا جس کو پڑھ کر ایک عام مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بائبل میں تحریف ہے اللہ کی کتاب میں ایسی باتیں ہو ہی نہیں سکتے اللہ تبارہ کا بطالہ شرم و حیا کا درس دیتا ہے انہوں نے حضرت الود علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں علامان والحفیظ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے تو توریت اور انجیل اللہ کی کتاب ہے مگر عیسائیوں یہودیوں نے اس میں تبدیلیاں کی اور وہ تحریف کرتے رہے وز عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور ہمارے بندوں کو یاد کرو ابراہیم کو یاد کرو اسحاق علیہ السلام کو یاد کرو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو ال عیدی وہ طاقت اور قدرت والے تھے والابصار اب اور علم اور بصیرت والے تھے انہیں طاقت بھی عطا کی گئی اور قدرت بھی عطا کی گئی اور علم بھی عطا کیا گیا اللہ کی عطا سے اس مقام پر فائز تھے بےخال ذکر داری بے شک ہم نے انہیں ایک مضبوط بات سے امتیاز بخشا وہ مضبوط بات یہ تھی ذکر داری کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے تھے ان میں خوبی تھی جس کی قرآن مجید فقان حمید نے تعریف بیان کی کہ ہر وقت وہ آخرت کی یاد رکھتے اور اس کی تیاری کی کوشش کرتے وہ ان نہ مست اخیار اور بے شک یہ تمام لوگ ہماری بارگاہ میں ضرور چنے ہوئے پسندیدہ بندے تھے جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا اور انہوں نے وہ اعمال اختیار کیے جس سے وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں و ذقل اسماعیلا ول حضرت اسماعیل حضرت یسع اور حضرت ذوال قفل کو یاد کرو یہ بھی انبیاء ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو تفاصیل احادیث و قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود ہیں مگر حضرت یساں اور حضرت ذوالکفل کے بارے میں کوئی زیادہ وضاحت احادیث و طیبہ اور تفاسیر میں نہیں کی گئی اس کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ان کی تعداد تقریباً چھبیس ہے پورے قرآن میں چھبیس انبیاء کا ذکر ہے حالانکہ امبیا کی تعداد ایک لاکھ سے زائد ہے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش جس کی فکس تعداد ہم نہیں جانتے تو جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں اور جن کا نام نہیں معلوم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں تو حضرت یسا و ذوالکفل یہ دو نبی تھے ہمارا ایمان ہے کہ وہ نبی ہیں یہ دو نام دیے گئے ان کی تفاصیل اور تفصیل بیان نہیں کی گئی تاکہ ہمارا ایک ذہن بن جائے کہ کئی ایسے انبیاء ہیں جن کے ہم صرف نام جانتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے ہم بس یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک کا و تعالی نے جسے نبی بنا کر بھیجا ہمارا ان پر ایمان ہے وہ من الخیار اور یہ تمام کے تمام ہمارے پسندیدہ بندے تھے خاضہ ذکر یہ نصیحت ہے وہ ان لمتین حسن مآب اور بے شک متقیوں کے لیے ضرور بہت اچھا ٹھکانہ ہے جنات آدن ہمیشہ رہنے کے باغات مفت حتن لہو جن کے لیے دروازے کھلے ہوں گے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ دروازہ کھلا ہوا پائیں گے اور دروازے سے انہیں بلایا جائے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے انہیں بلایا جائے گا متا کی این افیحا کی لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے فیہاں اس جنتوں میں ان باغات میں یہ کنایا ہے اشارہ ہے اس طرف کہ بہت سکون اور چین سے ہوں گے یادون فی ہاں بفا کی و شرابین ان باغات میں بہت سارے پھل اور بہت ساری پینے کی چیزیں وہ مانگیں گے اور جو وہ مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا د قو تو اور جنتیوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں ہوں گی قو سے نگاہیں نیچی رکھنے والی یعنی جنتی عورتیں اور جنتی ہوروں کی نگاہیں نیچی ہوں گی یہ کنایا اس طرف بھی ہے کہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہوں گی عورت کی خوبصورتی اور اس کا حسن شرم و حیا ہے یہ اس کی زینت ہے اگر عورت شرم و حیا سے دور ہو جائے تو وہ اپنی اصل زینت سے دور ہو جاتی ہے اب آپ سوچیں جنتی عورتیں اگر وہ غیر مردوں کو دیکھیں جنت میں اور ان کی نگاہیں نیچی نہ رہیں تب بھی جنت کے اندر کوئی بے حیائی کا خیال نہیں آ سکتا جنتی خواتین کے دل بہت ہی پاک ہوں گے جنت کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا مگر اس کے باوجود وہ جنتی عورتوں کی نگاہیں نیچی ہوں گی قرآن مجید فقان حمید نے اس کو بیان کیا تو عورت نگاہ نیچی رکھے یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس کے دل کے اندر کوئی برا خیال نہ آئے عورت کی نگاہیں شرم و حیا سے جھکی ہوں اس لیے نہیں کہ عورت پر ہمیں شک ہے اس پر بھروسہ نہیں یہ بات نہیں ہے جنتی عورتیں وہ جنت میں جب ہوں گی تو وہ پاکیزہ کی ہوں گی جنت میں شیطان بے حیائی کا خیال لاگ ہی نہیں سکتا اصل بات یہ ہے کہ عورت کی خوبصورتی اس کا حسن نگاہ نیچی کرنے میں ہے آج بھی آپ دیکھیں کہ جو مسلمان خواتین شرم و حیا کا پیکر ہیں اور جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ماؤں میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ جن کی گود میں پلنے والے بچے مجاہد اسلام بنتے ہیں جب والدین شرم و حیا کے پیکر ہوں تو اولاد نیک و صالح بنتی ہے جب ہماری نگاہیں ہی بے حیائی کریں اور وہ جھکی نہ رہیں تو پھر ہم یہ خیال کریں کہ ہماری اولاد ہمارے سامنے جھکی رہے یعنی جھکنے سے مراد یہ کہ وہ ہماری فرما بردار ہو جب ہم اللہ کے فرما بردار نہیں تو ہماری اولاد ہماری فرما بردار کیسے ہوگی اطرابن ہم عمر ہوں گی یہ جنتی عورتیں اور کبھی بھی ان کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا حدیث صحیح کے مطابق تیس سال یا تینتیس سال کی عمر کے سب معلوم ہوں گے ہاداما تو آدونا ملا حسابی یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے حساب کے دن قیامت کے دن کے لیے ان نہ بے شک یہ ضرور ہماری وہ روزی ہے ہم نے جنت میں تمہیں وہ رزق دیا ہے مَا لَهُ مفا نَفَادٍ جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہاد یہ نعمتیں نیک لوگوں کے لیے ہے اور جو گناگار ہیں وہ ان الغین جنہوں نے اپنی زندگی گناوں میں گزاری جو دنیا کی حوث اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا وہ ان لوغین لشر مشکل اللہ کے نا فرمانوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے جہن نما یس لو نہا جہنم میں وہ داخل ہوں گے فبی سلم ہاد جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے بہت ہی برا ٹھکانا ہے کہا جائے گا ہادہ یہ جہنم ہے یہ تمہارے برے آمار کا سلا ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے فل یو پس چاہیے کہ وہ اب اس کا مزہ چکھے حمیمن کھولتا گرم پانی غ غ اور کھولتا ہوا گرم جہنمیوں کا پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے اور جسم کے مختلف حصوں سے بہے گا اور اس میں ایسی بدبو ہوگی جس کی تکلیف سے جہنمی چیخ چیخو پکار کریں گے یہ پینے کے لیے دیا جائے گا یہ ان پر اڈیلا جائے گا وہ آخر من شکل ہی اور اس کے جیسے اور دوسرے عذاب بھی ہوں گے جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے اگر ایک قطرہ اس کے عذاب کا دنیا پر ڈالا جائے تو پوری دنیا ہلاک ہو جائے لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو پیچھے اور لوگ آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں یہ پیچھے آنے والے یہ تمہارے تابے دار ہیں تم گناگار تھے اور تم نے اپنے پیچھے انہیں بھی لگا لیا آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بھی جہنم والے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں کبھی وہ پردے کا انکار کرتے ہیں کبھی وہ دیگر فرائض اور واجبات کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی وہ قرآن کی آیات کا اپنی طرف سے غلط مطلب بیان کرتے ہیں حالانکہ قرآن کہ تفسیر کے لیے حضور کا فرمان اور صحابہ کرام کے اقوال ضروری ہیں اپنی طرف سے بغیر اہلیت کے کوئی شخص اگر قرآن کے بارے میں کلام کرے اور وہ غلط مفہوم جان بوجھ کر بیان کرے تو یہ کفر ہے مگر وہ ایسا کرتے ہیں انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کا ایک برا عمل ہے وہ گناہ گار ہے مگر گناہ کر کے گناہ کو تسلیم نہ کرنا اور قرآن و حدیث کی غلط تشریح کرنا اور نام نہاد اسے ترقی کا نام دینا اسے روشن خیالی کا نام دینا بہت بڑا ایک جھوٹ ہے فراڈ ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے نو باللہ اللہ میں انسان اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اسے غلط تو تسلیم کرے انسان کا اپنا عمل ہے وہ غلط کر رہا ہے مگر وہ غلط کو غلط تسلیم کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے اس کے لیے نجات کی راہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس غلطی سے وہ توبہ کر لے گا مصیبت آئے گی اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو وہ اس گناہ سے توبہ کر لے گا لیکن آج دشمنان اسلام میڈیا کے ذریعے اور دوسرے طریقے سے ہمیں گناہوں میں ایسا ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت نکل جائے تو سب سے پہلے اہم چیز ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھیں داڑھی شریف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کا رکھنا واجب ہے بعض حضور کی سنتیں ہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں بعض سنتیں معقدہ کے درجے میں ہیں اور بعض سنتیں واجب کے درجے میں ہیں تو داڑی شریف واجب کے درجے میں ہیں اس لیے کہ جس سنت کے ترک پر جس سنت کے چھوڑنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ سنت واجب ہو جاتی ہے تو ایسی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی شریف بڑھانے کا حکم دیا اور داڑھی شریف کٹوانے والوں پر آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا جب وہ صحیح احادیث موجود ہیں تو اب اس کے بعد اگر کوئی شخص لاڑی شریف نہیں رکھتا تو اس کا اپنا عمل ہے مگر کم از کم وہ اس سنت کو اور واجب کو تسلیم تو کرے اور وہ یہ کہے پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنا چہرہ وہ بنا لوں جو تیرے محبوب کا چہرہ ہے آج لوگ فیشن کرتے ہیں آج لوگ نقل اداکاروں کی کرتے ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پیارے آقا ہیں لقد کان فی رسول اللہ اس وطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے مثال ہے تو اگر کوئی عمل نہیں کر سکتا تو چلیں دعا تو مانگ سکتا ہے کہ پروردگار تو مجھے تیرے محبوب کی شکل جیسی شکل بنانے کی توفیق قطع فرما انسان داڑی شریف کا مذاق تو نہ اڑائے نماز اگر نہیں پڑھتا تو کم از کم نماز کا مزاق تو نہ اڑائے داڑھی شریف رکھنا یہ واجب ہے لیکن اس کی توہین کرنا اس کا مذاق اڑانا کفر ہے کہ کسی بھی سنت کی توہین کرنا کفر ہے نماز یہ پڑھنا فرض ہے اور نہ پڑھے تو گناہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم سلی فرمائے خود بھی گمراہی سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر داڑھی شریف یہ صحیح روایتوں سے اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ داڑھی شریف کم از کم ایک مٹھی کا رکھنا واجب ہے اس سے کم رکھنا بھی حرام ہے ایک مٹھی سے یہ مراد ہے آپ اپنے ہاتھ میں داڑھی شریف لیں اور یہ داڑھی شریف کے بال اس طرح اپنے ہاتھ میں مٹھی میں لیں کہ صرف بال ہی بال ہوں تھوڑی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو اور پھر آپ ان بالوں کو ناپیں جو بال مٹھی سے زائد ہوں اسے کاٹ سکتے ہیں لیکن ایک مٹھی سے داڑھی شریف کو گھٹانا یہ بھی حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری باتیں بالکل درست ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ ایک وسوسے کا ہمیں شکار کر دیتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے تسلیم کر لیا تو اب عمل نہیں کریں گے تو بہت پکڑ ہو جائے گی حالانکہ جو چیز ضروری ہے اسے ہم مانے یا نہ مانے ہر صورت میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے تو یہ ایک شیبانی وار ہے کہ اگر معلوم ہوگا اور عمل نہیں کریں گے تو پھر تو جاننم میں جائیں گے یہ نادانی ہے بلکہ اگر معلوم نہ ہو تو پھر دو گناہ ہے ایک گنا ہے عمل نہ کرنے کا اور دوسرا گنا ہے علم نہ سیکھنے کا کہ طلب العلمی فرید وط کلی مسلم ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے تو اس فرض میں بھی کوتا ہوئی اور پھر معلومات اگر ہو تو بندے کا ضمیر کبھی نہ کبھی ملامت کرتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے اور حضور کے نور والے چہرے کی وہ ادا کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقل سلیم متا فرمائے فوج یہ وہ گروہ ہے مقتحم محکم جو تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے جہنم میں دھس رہا ہے لَا تو یہ کافر کہیں گے ان جہنم میں آنے والوں کے لیے کوئی خوش نہیں ہے ان سول اناری ہم نے انہیں جہنم میں نہیں ڈالا یہ خود ہی جہنم میں جانے والے تھے ہم نے انہیں گمرہ نہیں کیا یہ خود ہوئے بل انتم تو جہنم میں آنے والے جو اپنے سرداروں اور دیگر لوگوں کے پیروکار ہوں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے ہوں گے وہ کہیں گے ہم شریر نہیں بلکہ تم ہی شریر ہو تم نے ہمیں گمرہ کیا لا مرحب آج تمہارے لیے کوئی خوشآمدید نہیں ہے ان تم قدم لنا بے شک انتم تم ہمارے آگے ان گناہوں کو لے کر آتے تھے اور ہمارے ذہن کو تم خراب کرتے تھے اور تم نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا فبیسل قرارو تو بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم ہے قلو ربنا وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کی باتیں مانی جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے وہ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب من قدم لنا ہادا جس نے ہمیں گناہوں میں آگے کیا اور جن لوگوں نے ہمیں تباہ کیا غلط مشورے دے کر فضد ہو اذا النار اے پروردگار انہیں جہنم میں اور دگنا عذاب دے ان تمام گفتگو میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ آج ہم یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہمیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے بلکہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس سے بھی لوگ نہیں بچا سکیں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے دنیا کے اندر آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی مسلم معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں اگر کوئی مسلمان ہے اور دیندار ہے دین پر چلنے والا ہے تو آج کافر ممالک میں اس کا زمین پر چلنا بڑا مشکل ہے اس کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے آج مسلمان بڑے ہی پریشان ہے یہاں تک کہ بعض مسلمانوں نے بتایا کہ پاکستان سے باہر فر ممالک میں وہ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انہیں نوکری نہیں دی جاتی اور وجہ بھی نہیں بتائی جاتی جب انہوں نے وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ تمہیں نوکری اس وجہ سے نہیں دے رہے کہ تمہارے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجی ہوئی ہے حضور کی سنت مبارکہ داری شریف کے چند بال رکھنے کی وجہ سے وہ نوکری سے محروم کیے جاتے ہیں خواتین اگر قرآن و حدیث کے مطابق پردہ کریں تو انہیں نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے ان کے لیے راہیں بند کر دی جاتی ہیں ان پر ظلم و ستم کی آنیاں چلائی جاتی ہیں تو یہ تو کفار اور کافر ممالک میں ایسا ہوتا ہے لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے ہمارے خاندان میں اگر کوئی شخص نیک ہے صالح ہے سنتوں کا عامل ہے تو ہمارے چند بھائی اسے کیسی حکارت سے دیکھتے ہیں وہ انہیں وہ ویلیو نہیں دیتے کہ جو ویلیو ایک گناگار کو ماڈرن شخص کو دیتے ہیں وہ کالو یہ جہنم میں جا کر کہیں گے جو گناگار جہنم میں جائیں گے وہ کہیں گے ماں لانا اور جا لن ہمیں کیا ہو گیا ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ رہے کُنَّا نَعُدُّهُم منل اشہور جنہیں ہم شریر گمان کرتے تھے جنہیں ہم اچھا نہیں سمجھتے تھے ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ کیا بات ہے یہ جہنم میں نظر نہیں آتے تو دنیا میں آج نیک لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے کل بروز قیامت ان کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہوگی کیا ہم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا یعنی ہم نے ان کے ساتھ جو مزاق کیا وہ ہو سکتا ہم نے غلط کیا ہومل ابسوارو یا پھر وہ جہنم میں ہو اور ہماری آنکھیں انہیں نہ دیکھ سکتی ہوں اور آنکھیں ان سے پھر گئی ہوں تو ان سے کہا جائے گا یہ نیک لوگ جہنم میں نہیں بلکہ آج عزت کے ساتھ وہ اللہ کی نعمتوں اور جنت میں ہے ان نزال بے شک جہاں کا آپس میں لڑنا اور جھگڑنا یہ ضرور سچی بات ہے ایسا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی اللہ وسلم